مائی مشرے کا کوئی انکار کرے کہ ماض اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے تو یہ بات ماں کا انکار ہوگا ہاں آن اس اختلاف میں آپ کو حق ہے کہ جس پہلو کو چاہے آپ اختیار کر لیں اس میں یہ میں نے وضاحت کر دی ہے نمبر تین تنقید ہے وفات کے بعد حیات میرے بحث ہے اس لیے وفات کی طرف بھاگنا بھی بحث سے فروج ہوگا کیونکہ موت وفات جو ہے یہ ایک عام چیز ہے ہم یہاں آئے آنے کا پھیل ختم ہو چکا ہے یہاں کیا کر رہے ہیں یہ دوسری بات ہے عام آدمی ہو جاتا ہے یہ اس کی موت کا مسئلہ حل ہو گیا ختم ہو گیا اب اس کے بعد اسے قبر میں عذاب ہے یا ثواب ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے اس لیے عذاب و ثواب کے رات میں صرف یہی کہے جانا کہ موت آ گئی ہے موت آ گئی ہے موت آ گئی ہے یہ مبت سے بھاگنا ہے چلتے مبت ہے اس لیے وہاں بحث موت کی نہیں ہوگی بلکہ حیات کی ہوگی جو حیات بادز کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے حیات بلفیا حیات زیر بحث اس حیات بلدیہ کا مطلب اگر یہ ہو کہ حیات پاک تو روزہ اثر والے جسد پاک ہی میں ہے مگر ہم سے پردہ میں ہے برزق کے معنی پردہ ہوتا ہے نا تو یہ عقیدہ اہل سنت وال جماعت کا ہے اور اگر برزخیہ کا کوئی یہ معنی کرے غلط کہ جسے پاک کے ساتھ روزہ سر میں روح کا کوئی تعلق نہیں تو یہ عقیدہ ہرگز اہل سنت وال جماعت کا نہیں ہے اس لیے اہل سنت وال جماعت کسی محدث یا مبصر سے صرف برزخ کا لفظ دکھا دینا اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے وہاں برزخ کا معنی یہ ہے کہ حیات اسی جسم پاک میں ہے دنیا والے میں لیکن ہم سے پردہ میں ہے اب لفظ وہاں سے لینا اور مانا اپنی طرف سے نیا بیان کر دینا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح پاک کا کوئی تعلق نہیں یہ بات تنقید میں ہم نے صاف کر دیا ہے کہ یہ بات نہیں چلے گی جو لفظ اہل سنت وال جماعت بول رہے ہیں اس کا وہی مانا لیا جائے گا جو اہل سنت وال جماعت بیان کرتے ہیں مانا لفظ ان کا بول کر اپنا نیا معنیٰ وہاں داخل نہیں کیا جائے گا نمبر پانچ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ وسلم و تفصیل بالا جو تفصیل ہے عقائد ضروریہ اہل سنت وال جماعت میں سے ہے اس کا منکر یقیناً اہل سنت والجماعت جماعت سے خارج اور جد ہے اس کے پیچھے نماز مقرور تحریمی ہے یہ فتوا دار ال دیوبند کا مفتی محبت حسن صاحب کا موجود ہے لیکن یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا میں نے اپنا عقیدہ پوری بلاد کے ساتھ لکھ دیا ہے اس کا تارک کا حکم جو اس عقیدے پر نہیں وہ کون ہے یہ بھی لکھ دیا ہے میں نے ایک ایک بات کو وعدے کر دیا ہے اور کوئی بات دکی چکی رہنے نہیں دی اور ہر بات اپنی کتابوں کے حوالے سے لکھی ہے اپنی ذاتی رائے سے نہیں لکھی بالکل اسی طرح مولانا محمد صاحب سے ہم عقیدہ دینا چاہتے ہیں رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے جب ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم اپنا مکمل جماعتی عقیدہ صاحب کے سامنے رکھے اور ان کتابوں کے حوالے سے رکھیں تو ہم اپنے بھائی مول محمد یونس صاحب سے بھی یہی کہیں گے کہ وہ اپنا مثبت عقیدہ کے وشال کے بعد حضرت کس کیفیت میں ہیں۔ وہ عقیدہ اپنی اس کتاب سے انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں دستور کے حوالے سے گا آپ کے سامنے وعدہ ہوا تھا نا لیکن یہاں دستور کا کوئی سفا انہوں نے نہیں دیا اب سنیں ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کلو نبس موت کے قانون خدا بندی کے مطابق موت کا جام نوش کر چکے ہیں اب یہ بات موت کی ہو گئی نا یہ زیر بیس نہیں اور ان کے اجسام مبارکہ اپنی اپنی قبور مطرہ میں الم کما وضا صحیح سلامت موجود ہیں ان کی ارواح طیبہ اعلیٰ میں خوش و قرم ہیں ان کی ان کے اجسام انسری کے ساتھ کسی ایسے تعلق کا ثبوت نہیں جس کی وجہ سے اجسام میں رگو سجود کرنے کی سننے دیکھنے پہچاننے کی افت پیدا ہو جائے مولانا نے جو یہ عیدہ لکھا ہے اس پر انہوں نے اپنے دشک دیے ہیں لیکن اپنی جماعت کی کسی کتاب کا نام نہیں لکھا ہم یہ بات منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک ایک آدمی سے ہم روز لڑتے رہیں یہ اپنی جماعت کی کتاب جو ہے کوئی مسلمہ اس, کے اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ میں دستور سے لکھوں گا میں نے انہیں اجازت دے دی تھی کہ آپ اپنی جماعت کے دستور سے لکھیں لیکن مولانا ابھی ان سے انحاب فرما گئے ہیں اور وہ اپنے دستور سے یہ عقیدہ نہیں لکھ سکے میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ کسی ایسی کتاب سے اگر نہیں لکھ سکتی عقیدہ کہ ان کی پوری جماعت کے دس بارہ بیس علماء کی مصدقہ ہو تو چلو اسی دستور سے لکھ دیں اور یہ لکھ کر ہمیں بھیجے صرف ایک شخص کی ذاتی جماعت کا عقیدہ نہیں ہوتا محمد کریم بزرگوں دوستو عزیز ہو آپ نے مولانا محمد امین صاحب کی باتیں اب تک سنی جو آپ نے دیکھا کہ وہ معمولی سے دعوے کے لیے کتنی لمبی باتیں تھیں لیکن اس کے باوجود اب تک انہوں نے اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کی اور بات میں بالکل واضح لفظوں میں کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے دو ٹوک لفظوں میں آپ اپنے عقیدے کو واضح کریں اور اس کے بعد تاکہ باقی جو شرائط ہیں ان کو طے کیا جا سکے یہ جو آپ نے مجھے دو کاغذ دیے ہیں اور اتنا لمبا یہ سارا پڑا ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور حیات کی بات تو درج ہے لیکن یہاں پر باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ درج نہیں کیا آپ صرف ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ مانتے ہیں یا سب نبیوں کو مانتے ہیں آپ یوں درج کریں سب انبیاء کے متعلق اگر عقیدہ ہے تب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ ہے تب ایک بات دوسری بات یہ ہے جو میں نے لکھا ہے بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے اور میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اگر آپ چاہیں میں اپنی جماعت کے ایک بزرگ نہیں جتنے بزرگوں سے کہیں اپنے اس عقیدے پر دستخط تائیدی کروانے کے لیے کرا کے آپ کو دینے کے لیے تیار بالکل بعض میں بات بالکل واضح کر رہا ہوں وہاں پر میں نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام سوائے عیسا علیہ السلام کے باقی تمام انبیاء پر قانون خدا بندی جو ہے کلو نفسن ذائقہ الموت اس کے مطابق موت آ چکی ہے جہاں تک میرا خیال ہے مولانا محمد امین صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے آگے بات میں نے لکھی ہے کہ ان امبیائے کرام رام علیہ مسلاط وسلام کے اجسام مبارکہ اپنی اپنی قبور متحرہ کے اندر ال کا کما وزی او بالکل صحیح سالم موجود ہے جہاں تک میرا خیال ہے مولانا محمد امین صاحب اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہوں گے آگے میں نے بات لکھی ہے کہ ان کی ارواح طیبہ اعلی کے اندر خوش و خرم ہیں وہاں زندہ ہیں یہ بات جو آگے میں نے لکھی اس کے متعلق میں البتہ مولانا محمد امین صاحب سے وضاحت آگے کرواؤں گا کراؤں گا کہ آیا اس بات کو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے آگے اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ ان کی روحوں کا ان کے اجسامے ان سریہ کے ساتھ کسی ایسے تعلق کا ثبوت نہیں جس کی وجہ سے ان سری اجسام میں رکو سمجھ رکو سجود کرنے سننے دیکھنے پہچاننے کی قوت پیدا ہو جائے یعنی قبر مبارک کے اندر جو پڑا ہوا وجود مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا باقی انبیاء کرام جن پہ موت آ چکی ہے قبر مبارک کے اندر جو ان کے وجود پڑے ہوئی ہیں ان وجودوں کے ساتھ ان روحوں کا کوئی ایسا تعلق ہو جس تعلق کی وجہ سے یہ قبر میں پڑا ہوا وجود یہ حرکت کرنے لگے یہ نمازیں پڑھنے لگے یہ رکو کرنے لگے یہ سیدا کرنے لگے اس بات کے تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ میں نے لکھا ہے اور یہ ہمارا مکمل عقیدہ ہے جہاں تک میرا خیال ہے میں نے جو اپنا ہمارا عقیدہ ہے وہ لکھ دیا اور اس پر میں اپنے بزرگوں کے تائیدی دستخط اگر مولانا محمد امین صاحب شرط لگائیں تو مناظرہ کے دن پیش کر سکتا ہوں اور باقی رہا مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ایک تو بات میں پہلے پوچھ چکا ہوں کہ سب انبیاء کرام علیہ و سلاۃ وسلام کے متعلق آپ کا یوں ان قبروں کے اندر ان جسموں کے زندہ ہونے کا عقیدہ ہے یا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات دوسری بات یہ مولانا محمد امین صاحب نے لکھی ہے کہ اور دنیا جسد اطحر کو حضرت یہ نمبر دو آگے ہے تنقیحات کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی جسد اطہر کو روح مبارک کے تعلق سے جو حیات حاصل ہے وہ تعلق تعلق کے حیات ہے اور لا بشرت شے کے درجہ میں روح پاک کے اتصال اور دخول دونوں سے عام ہے یہ ایک مجمل سی بات مولانا نے لکھی ہے میں اس کی ذرا وضاحت ان سے مانگنا چاہتا ہوں اس طرح کہ حیات کے متعلق آپ بتائیں کہ قبر مبارک کے اندر جو آپ انبیاء کی حیات سب کی یا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو مانتے ہیں آیا اس جسم کی جسمانی انصری دنیاوی حیات مانتے ہیں یا کوئی اور حیات مانتے ہیں ایک بات یہ دوسری بات ہے اس سوال کے ساتھ ملا کر تیسرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کے اور کو آپ یہاں مانتے ہیں ان جسموں کے اندر مانتے ہیں یا اعلی مانتے ہیں یہ بالکل واضح بات ہے کہ جب تک انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام دنیا میں زندہ رہے تب بھی ایک مقام پہ پیغمبر ہوا کرتا تھا تو دوسرے مقام پر پیغمبر نہیں ہوا کرتا تھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ روح مبارک صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سب انبیاء کرام کا ان کے اجسام متحرہ کے اندر مانتے ہیں یا آلہ اللہین کے اندر مانتے ہیں یہ تیسرا سوال ہے چوتھا سوال یہ ہے آپ کے سقیدے کی وضاحت کے سلسلہ میں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں موجود ہے آلہ اللہین کے اندر اور پھر تعلق آپ مانتے ہیں تو تعلق کی آپ وضاحت کریں کیا ایسا تعلق مانتے ہیں جس کی وجہ سے رو تو رہے الگین اعلیٰ میں اور اس تعلق کی وجہ سے یہ جو جسم قبر میں پڑا ہوا ہے یہ کھڑا ہو جائے یہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے یہ تعلق آپ مانتے ہیں یا کس قسم کا تعلق مانتے ہیں یہ چوتھا سوال ہے اس دعوے کی وضاحت کے سلسلہ میں میں مولانا محمد امین صاحب سے یہ بات کروں گا کہ ان چاروں سوالوں کی وضاحت کریں مولانا نے اس کے بعد یہ فرمایا ہے اس تعلق کی وضاحت فرمائیں وہ میں نے پہلے تحریر بھی لکھ دی ہوئی ہے اور زبانیں بھی وضاحت کی تھی کہ روح کو میں نے لکھا ہے لفظ کہ روح کا مسکر مانا جائے اور یہاں اس کا تعلق مانا جائے یاد روح سے حیات ہاں مانی جائے ان دونوں میں سے جو عقیدہ بھی ہوگا وہ اہل اور جماعت کا عقیدہ ہے میں نے باقاعدہ کتابوں سے اس کے حوالے نقل کر دی رہا مولانا کا یہ قیاس روح کو جسم پر کرنا کہ جیسے جسم ایک جگہ رہتا ہے دوسری جگہ نہیں ہو سکتا تو ان قیاسوں کا جواب ان شاء مناظرے میں آئے گا روح کو جسم پر قیاس کر کے قرآن کا نام لے کر یہ اور ہم بتائیں گے کہ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے یا قیاسات کیے جا رہے ہیں جس کا رکھ دی ہے بڑے زور سے تو اس کے بعد انہوں نے جو بار بار آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ ایسا تعلق ہو کہ جس سے قیام ہو سجود ہو یہ ہو وہ ہو میں اس کے بارے میں کر چکا ہوں کہ وہ حیات ہم سے پردہ میں ہے بارے میں بخاری مسلم میں حادث موجود ہیں کہ وہ جماعت میں آ کر شریف ہوتے ہیں وہ سجدے بھی کرتے ہیں وہ زبو بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کی ربو نظر نہیں آتے سجدے نظر نہیں آتے لا لا کہہ کہہ رہا رہا ہے ہے اور کر مولانا کو روک رہا ہے کہ لاکی باتیں یہاں نہ کرنا یہ بات تمہارے کیاس میں نہیں آئے گی اور اس کا بات تعلق تعلقوں کے ساتھ نہیں ہے یہ انشاءاللہ مناظرے میں باتیں واضح ہوں گی میں نے اپنا موضوع نہایت واضح کر دیا ہے حضرت نے جو لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور مول نے فرمایا کہ ہر یوم کما گوزے سلامت موجود ہیں اس بارے میں اگر یہ میرا بھی یہی ہے لیکن مناظرے میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جو بات اسے باقی ہو اس سے اختلافی کو لیا جائے تو ہم حدیث پیش کریں گے وہ آپ ہی ماننی ہے یا پوری ماننی ہے اس لیے یہ بات زیر بحث آئے گی اور ان کے ارواہ طیبہ اعلیٰ میں خوش و قرم ہے میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ اہل میں اختلاف ہے اختلاف ہے تو میری طرف سے اگر مولانا اعلیٰ کا ہی قائد کریں تو اس وجہ سے میں ان کو اہل سنت وال جماعت سے قابل قرار نہیں دوں گا لیکن البتہ یہ ہے کہ ان سے پھر میں یہ ضرور پتہ چلاؤں گا کہ اعلیٰ ہے کتنے آسمان پر اور اس کی پوزیشن کیا ہے یہ بھی نصور سے ہمیں ثابت کر کے دینا پڑے گا اور وہاں جو روح کا استقرار ہے یہ بھی کسی نشی سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اعلیٰ میں ہے یہ نہیں کہ اس دن کہیں آسمان کا ذکر ہو کہیں ادر کا ذکر ہو مولانا نے اس وقت ایک مقام روح پاک کا متعین کر دیا ہے اعلیٰ کبن قیم نے ارواز کے لیے سولہ اقوال نقل کیے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ امت کی اجماعی بات نہیں ہے اس لیے میں نے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جب اس میں امت کے دو قول موجود ہیں تو اس کو میرے پیس نہ لایا جائے لیکن کیونکہ مولانا نے اس کو لکھا ہے اس لیے تمہید کے طور پر میں یہ نصوصے کر مولانا سے پوچھوں گا کہ آ کر وہ پندرہ اقوال کے مقابلے میں کون سی نسے کپی جس کی وجہ سے انہوں نے یہی ایک قول اختیار بنوایا تو انشاءاللہ اس پر بات مناظرے میں ہو جائے گی نہیں جس کی وجہ سے سننے دیکھنے پہچاننے کی قبت پیدا ہو جائے لیکن مولانا نے شروع میں کہا تھا کہ بحث حیات پر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آخری بات جو ہے یہ زیر بحث ہے اس میں مولانا کو لکھنا چاہیے جیسے میں نے لکھا کہ وہ سامسریا جو قبر پاک میں ہے قبر کا لفظ ساتھ آ جائے کیونکہ بات تو اسی قسم پاک کی بحث میں ہے نا اور ہم بھی جو دلائل پیش کریں گے ان میں لفظ قبر پیش کریں گے اور یہ بھی جو دلائل پیش کریں گے اس میں لفظ قبر پیش کرنا ہے انہوں نے کیونکہ یہ مناظرے میں پتہ چلے گا کہ ان کے پاس قبر کا لفظ وہاں نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے موضوع میں چھوڑ دیا ہے ہم یہ چھوڑنے نہیں دیں گے اس میں قبر کا لفظ دیکھیے مثبت اور منفی کو آپ سمجھتے ہیں ایک فکرا ہے زائد آیا اس کا نیگیٹو اور منفی پہلو ہے زائد نہیں آیا اگر میں یہ پڑھوں گا کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں حیات ہیں تو اس کے مقابلے میں مولانا بھی یہی پڑھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں حیات نہیں ہیں لیکن جس حیات پر اتنا زور تھا یہ آخر میں اس حیات یہاں حیات کا لفظ مولانا نے نہیں لکھا وہ یا تو لکھیں حیات ہے قبر میں یا لکھیں حیات نہیں ہے میں نے لکھا ہے حیات ہے تو میں قلیل میں حیات ہے کا لفظ پیش کروں گا اور یہ لکھیں کہ قبر میں اس جسم پاک میں حیات نہیں ہے اور یہ اس پر قرآن اور حدیث کی پیش کریں گے کہ حیات قبر میں نہیں ہے کیونکہ یہ چیز دنوی انسری میں نے اپنے موضوع میں بالکل صاف کر دی ہے کہ وہ جو جسم پاک دنیا قبر مبارک میں ہے وہ ہے ہی دنیا والا وہاں کسی خواب خیار والے جسم کا گزری نہیں ہے تو اس لیے مولانا بالکل میں لکھے کہ جو جسم قبر متحر میں موجود ہیں ہمی کے ہے ان میں کسن حیات نہیں ہے میں یہ لکھوں گا آگے دیکھیے میں نے بات واضح کی تھی کہ جو میرا عقیدہ لکھا ہوا جو میں نے کتابوں سے لکھا ہے نہیں مانتا وہ کس ان اہل سنت وال جماعت نہیں قطن نہیں. مولانا نے یہ نہیں لکھا کہ جو یہ الفاظ اب آب جو مولانا محمد یونس صاحب نے لکھے ہیں آج سے پہلے ان کی کسی کتاب میں درج نہیں کیونکہ وہ حوالہ نہیں دے انہوں نے دستور کا نام لیا تھا اور وعدہ کیا تھا اور مومن کا وعدہ پکا ہوتا ہوا کرتا ہے اے, میں دستور سے اپنا عقیدہ لکھوں گا وہ یہی الفاظ مجھے اس دستور میں یہ آگے آگے یہ مناظرے کے دن تک میں لوگوں کے دستخط اس پر کرواؤں گا تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ آج تک ان الفاظ پر ان کا کوئی جماعتی عقیدہ مبنی نہیں, نہیں ہے آج پر اس تاریخ کے بعد تیس دسمبر چھیاسی کے بعد اب مولانا ملک میں مسئلہ کیونکہ شروع سے آ رہا ہے پرانا مسلک ہے نا سنپا جماعت وہ کتابوں میں ہمارا عقیدہ پہلے کا لکھا ہوا ہے اور ان کا عقیدہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں پہلے کا تو مولانا اس کے ساتھ یہ لکھ دیں کہ چونکہ میرا یہ عقیدہ اس وقت سے پہلے ہماری کسی کتاب میں درج نہیں اس لیے میں حوالہ دینے سے عازد ہوں آئندہ میں اپنے دس بیس کو لما کی اس پر تصدیقات مناظر کے دن پیش کروں گا و نصلی دوستو مولانا محمد مولانا محمد امین صاحب سے چار مین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا چار مطالبے میں نے کیے تھے ایک یہ تھا کہ آپ کے اس دعوی میں جو آپ نے مجھے بھیجا ہے اس میں سب انبیاء کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے یہ وضاحت موجود نہیں ہے چنانچہ اس بات کو مولانا محمد امین صاحب نے تسلیم کیا اور اب وہ لکھ کے دے رہے ہیں دوسرا میرا سوال یہ تھا جسے خم خاں مولانا ادھر ادھر کر کے تطویل لا تائل کر کے ٹال رہے ہیں لیکن مولانا آج بات ٹالنے سے نہیں چلے گی بالکل اپنا عقیدہ واضح کر کے آپ کو پیش کرنا پڑے گا جس طرح ہم نے اپنا عقیدہ بالکل واضح کر کے پیش کر دیا اور باقی میں نے باقی رہا بالکل بات اس میں کون سی چیزیں نشی رکھنے کی بات جو ہماری تحریر موجود ہے اس تحریر پر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پھر پھر کے کوئی دستخط کراؤں گا یہ بات یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں آپ کی یہ جماعت کا گویا کہ عقیدہ نہیں ہے میں نے آپ کو کہا کہ جب مناظرہ کا دن آئے گا آپ دیکھیں گے اگر آپ چاہیں شرط لگائیں لفظ میں یہ تھے اگر آپ شرط لگائیں کہ اس پہ دستخط ہونے چاہیے تائی دی تو میں آپ کو اپنے بستر, اپنے بزرگوں کے دستخطوں کے ساتھ یہی جو بات میں نے لکھی اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور بات بالکل واضح ہے اس میں ہمارا کوئی ایسا نظریہ اور عقیدہ نہیں جو میں نے واضح نہ کیا ہو دیکھیے ہم سب انبیاء کرام سوائے عیسا علیہ السلام کے تبھی موت کے واقع ہونے کے قاعدے میں نے لکھ دیا اس کے بعد قبروں کے اندر جسم یہی انصری جسم قبروں کے اندر لفظ موجود ہے باشی. قبورے متحرہ کے اندر باشو. وہ اجسام مبارکہ اب بھی بالکل صحیح سالم موجود ہیں یہ بات بھی جو ہمارا نظریہ ہے میں نے لکھ دیا اس کے بعد اعلیگین کے اندر ارواہ مبارکہ موجود ہیں انبیاء کے یہ بات بھی میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ لکھ دی آگے جھگڑا ہے اس بات کا کہ آیا یہ جو قبر میں پڑا ہوا جسم ہے اصل تو جھگڑا ہے اس کا کہ یہ جو قبر میں پڑا ہوا جسم ہے آیا اس جسم کے اندر زندگی ہو اور زندگی یعنی اٹھے بیٹھے رکو کرے جب کرے نمازیں پڑھے جس طرح آپ حضرات اپنی تکار میں بیان کیا کرتے ہیں اور آج آپ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں جو ہمارا نظریہ تھا میں نے لکھ کے دے دیا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو میں نے نہ لکھا ہو ایک بات جو آپ نے کہی ہے کہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اس متعلق آپ کا حکم کیا ہے یہ لکھیں یہ آپ نے لکھ دیا کہ یہ عقیدہ تمام حضرات کے بارے میں یہ بات بالکل واضح دوسری بات جو دوسرا میں نے مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ یہ تھا کہ آپ انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام کے ارواح مبارکہ کو کہاں مانتے ہیں بالکل اس کی آپ وضاحت کریں آپ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر کے کال بھی موجود ہیں ادھر کی بات بھی موجود ہے دونوں احتمال موجود ہیں بات یہ نہیں سوال یہ ہے آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں آیا روح کو جسم کے اندر مانتے ہیں یا روح کو اعلی ال میں مانتے ہیں جو احتمال آپ کے نزدیک راجے ہے جس بات کو آپ ترجیح دیتے ہیں آپ نے اپنا موقع متعین کرنا ہے تو اس بات کو متعین کرنا ہے کہ میرے نزدیک انبیاء کے ارواح آیا جسموں کے اندر موجود ہیں یا اللہ کے اندر موجود ہیں یہ دوسرا میرا مطالبہ ہے آپ ان دو میں سے یہ جو دوسرا مطالبہ ہے دو اہتمالوں میں سے کوئی ایک احتمال متعین کرے کہ آپ یہاں مانتے ہیں یا آپ اعلی کے اندر مانتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ حیات جو مانتے ہیں اس حیات کے ساتھ آپ وضاحت کریں کہ سری دنیاوی جو آپ کا نظریہ ہے مطلق حیات کی بات نہیں بات ہے اس مس جسمانی اس جسم کی حیات انسری حیات یہ آپ حیات کے ساتھ لکھیں کہ قبر کے اندر جو اجسام زندہ ہیں یہ اجسام کی ہم زندگی مانتے ہیں ان سری مانتے ہیں جو بھی مانتے ہیں جو آپ کا نظریہ ہے وہ آپ لکھیں اور چوتھا مطالبہ میرا یہ تھا کہ آپ اگر ارواق کو مانتے ہیں اعلی ان کے اندر اور پھر وہاں سے تعلق مانتے ہیں روح کا تو پھر مطلق تعلق کی بات نہیں مطلق تعلق کی بات نہیں ایسا تعلق جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جسم قبر میں پڑا ہوا جی نمازیں بھی پڑھتا ہے جی فلام بھی کرتا ہے جی یہ جو آپ نمازیں پڑھنے کا قول کرتے ہیں جیسے تعلق کے آپ قائل ہیں وہ تعلق آپ اپنے اس دعوے کے اندر لکھیں اور باقی رہا انہوں نے чисğı دی تھی کہ دیکھو جی برزح کے اندر ہیں برزح پردے میں ہے اسی طرح اب انبیاء بھی گوہ کہ برزح کے اندر ہیں پردے کے اندر ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے ہمیں نظر نہیں آتے دیکھو جی فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن سوال یہ ہے فرشتوں کے متعلق خود انہوں نے کہا کہ فرشتے رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن حکم لگایا نا رکو سجدے کرتے ہیں یہی تو جھگڑا ہے اصل آپ کیوں نہیں متعین کرتے کہ قبر کے اندر پڑا ہوا جسم مبارک وہ رکو کرتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے وہ زندہ ہے آپ وضاحت کریں جس طرح فرشتوں کو باوجود نہ دیکھنے کے <متحدث> باوجود نظر نہ آنے کے آپ نے حکم لگا دیا آپ اسی طرح انبیاء کرام پر بھی حکم لگائے ان کا اسلامی مبارکہ پر ایک مطالبہ میرا پورا ہو چکا ہے تین مطالبے باقی ہیں میں نے یہ بات بالکل واضح لکھتی ہے میں نے ایک دفعہ نہیں تین چار دفعہ یہاں لکھ دیا ہے اب مولانا شاید اردو بھی سمجھ رہے ہیں یا نہیں اور میں نے یہاں لکھا کہ وہی اسیات ہیں جو में آپ کا یہ مطالبہ کہ آپ میں اس کو راجی قرار دوں اس اہل سنت جماعت کے ان دونوں کالوں میں سے کون سا کال راجے ہے تو جب وہ زیرے بحث ہی نہیں میں نے لکھ دیا ہے کہ جو اس کال کو مانے اعلی والے کو وہ بھی اہل سنت وال جماعت اور جو اس کو مانے تلفظ والے کو وہ بھی آل سنت جماعت تو میں جب دونوں کو اہل سنت جماعت مانتا ہوں مجھے اس بحث میں پڑھنے کی ہی ضرورت نہیں جب حیات موجود ہے تو یہ باتیں اب حیات کی ساری باتیں لکھنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو میں نے جو انہوں نے کہا کہ یہاں آپ لکھیں قبر والے جسم میں حیات نہیں تاکہ آپ کا بند ہو اپنی دلیل میں قبر کا لفظ پیش کرنے کی اور اپنی دلیل میں یاد کا لفظ بیان کر کے نبی کرنے کی یہ جب تک آپ نہ لکھیں اور اس پر یہ پہلے لکھیں کہ آج تک ہماری کسی کتاب میں یہ بیا درج نہیں ہے باقی ہے موضوع میرا ہے میں نے پورا منعقع کر کے نقل کر دیا اس کے بعد آپ تو ابھی تک اسی میں ہیں کہ یہ صرف آپ کی ذاتی رہے ہے کسی لمح کا موضوع نہیں ہے آپ نے بار بار کہا مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس موضوع کو ہم آپ کی جماعت کا موضوع قطر نہیں سمجھتے یہ پہلے آپ نیچے لکھیں کہ یہ موضوع آج تک ہماری کسی کتاب میں درج نہیں ہوا اور آج کے بعد ہم میری ساری جماعت میری تکلیف میں اس موضوع کو اختیار کرے گی اور اس کے بعد مناظرہ کے دن میں اس کو اپنی جماعت کے نبلوں سے پیش کروں گا لیکن اس میں یہ وضاحت کریں کہ حضرت قبر پاک میں حیات نہیں تاکہ آپ پر یہ پابندی ہو کہ آپ قبر کا لفظ پیش کریں گے امیہ علیہ السلام کے بارے میں اور اس میں حیات کی نفی کریں گے یہ واضح کر کے لکھ کر بھیجیں محمد کریم میرے چار muntrast... مطالبے تھے ایک میں بات ختم کر رہا ہوں جی کیوں آپ نے کہا میں نے کیوں نہیں سنیں گے سننے کے لیے آئے ہیں آپ کیوں نہیں سنیں گے اپنی باری پہ بولے آپ اپنی باری پہ میں آپ کے بارے میں میں نہیں بولتا میں آپ کو لکھ کے بھی دوں گا آپ سے مطالبہ بھی کروں میں لکھ کے بھی دوں میں لکھنے کی قبر میں حیات نہیں ہے دیکھیے جی میں نے یہ لکھا میرا یہ عقیدہ کسی اپنی کتاب میں درج نہیں ہے بات نشی رکھیے جی مولانا میں یہ لکھ کے دے رہا ہوں بات سنیں بات سنیں ذرا آپ کو میں نے یہ لکھا ہے جی اور ان کی ने روحوں ने کا لکھا جا چکا میں یہی تو واضح کر رہا ہوں بازرا سمجھیں آپ آپ جان چھڑائیں گے خدا کی کس میں آپ جان نہیں چھڑا سکتے اب آپ کہاں جائیں گے ان کی روحوں کا ان کی روحوں کا سب کچھ پتا چل جائے گا سب کچھ پتا چل ان کی روحوں کا ان کے اجسام انسری کے ساتھ کسی ایسے تعلق کا ثبوت نہیں جس کی وجہ سے اجسام انسری میں رکو سجود کرنے سننے دیکھنے پہچاننے کی قوت پیدا ہو جائے سمجھیے میں لکھتا ہوں یہاں پہ لفظ جس کی وجہ سے اجسام انسری میں حیات یہی آپ کا مطالبہ ہے یہ لکھی ہے پہلے قبر لفظ چکا ہوں اجسام انسری آپ لیا دیکھیے ان کے اجسام مبارکہ اپنی اپنی کبور مبارکہ میں قبر مبارک میں لفظ لکھ چکا ہوں نا قبر مبارک میں جس کی وجہ سے اجسام انسری مدفونہ فل کبور اجسام انسری مدفونہ فل کبور میں حیات میں حیات رکو سجود کرنے کی سننے دیکھنے پہچاننے کی قوت پیدا ہو جائے ایسا کوئی تعلق موجود نہیں یہ میں نے لکھ دیا بات بھاشن ہاں بالکل اب دو میرے چار مطالبے تک ختم ہے مطالبے ختم نہیں بالکل تیسرا مطالبہ ابھی تک تیسرا مطالبہ دیکھ تیسرا مطالبہ یہ لکھے آج تک میری کسی کتاب میں اس سے مطالبہ پہلے میں نے کیے چار مطالبے میرے پہلے پوری کیے دو مطالبے آپ کے ہو چکے ہیں دو مطالبے میرے باقی بات ذرا سمجھیں یہ بات میں نے لکھ کے دے دی آپ نے کہا ہے کہ یہ عقیصہ آج تک ہماری ہماری کتابوں میں ندائ کا وغیرہ میں موجود ہے کون کرنا لکھے کیوں؟ کا نام کیا دیکھیے آپ یہ آپ خاما خا بات کو جائے نہیں ایک بات بالکل ہے جو ہمارا نظریہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جو اس نظریے کے ذمہ دار تو میں خود ہوں دلائل پیش کرنے ہوں گے میں نے خود آپ ہے جماعتوں کا گھبراتے ہے آپ وہ کتاب کا نام لکھے اور سب کو پڑھ کر سنا ہے کہ اس پر ہمارے کتنے اور ہم کے دستخط ہے میں نے جب دے دیا تو میں اس وقت پیش کر دوں گا لکھے نا اب تک جو میں گیزا لکھتا ہوں میری جماعت کے تیار ہوں دکھانے کو تیار ہوں اللہ کو کافی چپرو جی چپرو بات سمجھے جی میں نے حیات کی بات لکھ دی میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ ندایا حق ہماری کتاب ہے جی مثلاً مولا محسین شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے حق وغیرہ میں کیوں لکھے کیوں لکھیں آپ کیسی غلط بات کرتے ہیں ابھی آپ کہتے تو کتاب کا نام لکھیں لکھ بات بات سمجھے کیوں ہو سکتا کیوں لکھوں میں جب بات آئے گی دلال کی بات سمجھے جب بات آئے گی دلال کی اور جب بات آئے گی دلال کی سطح تب ہوتی ہیں جو میرا عقیدہ ہے جو میرا آپ گھر سے منصوبہ کر کے آئے ہیں کہ آپ مناظر نہیں کرنا چاہتے آپ کے اندر وقت موجود نہیں مناظرہ کرنے کی آپ متعین کریں کہ آپ درد کو کہاں مانتے ہیں آیا کو روکو اپنی اگر سمجھے میں کہتا ہوں اگر یہ میں نے کہا ہو کہ دستور کے اندر جو ہاں سمجھے اگر دستور کے متعلق میں نے یہ بات کہی ہو بات سمجھے اگر دستور کے متعلق اگر دستور کے متعلق اگر دستور متعلق میں نے یہ بات کہی ہو کہ جو اس میں لکھا ہوا ہوگا میں وہی تمہیں لکھ کے دوں گا اگر یہ آپ نکال دے میں ماننے کے میں میں نے دیکھ میرا دستور ہے بات یہ بات سمجھے ذرا بات تو میں نے کہی تھی ابھی جھوٹ نہیں لکھ کے دوں گا یہ کہاں ہے لکھ کے دوں گا وہ عقیدہ لکھ کے دوں گا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ دکھا دیں مجھے کا مطلب ہے لکھتا تو میں نے عقیتا جول کے نتعلق دیا بات آپ کا آپ نے یہ شرائط کا دل متعین اس لیے کیا آپ جھگڑا کر کے جان چلانا چاہتے تھے آپ کا عقیدہ آپ کا پیتا ہم بھی آپ سے متعلق مولوی صاحب دیکھیں میں آپ کی باری میں نہیں بول آپ رہے ہیں آپ چپ رہے ہیں آپ رہے ہیں آپ رہے ہیں آپ رہے ہیں جو بات جو میرا عقیدہ ہے بات جو میرا عقیدہ ہے میں نہیں پیش کرتا نہیں پیش کرتا نہیں پیش کرتا جو میرا ہے خط موجود دیکھا تو جما دیتے بات سنبھل بات سن نہیں لکھتا میں سفا کیوں بات ابھی تک بات ابھی تک غیر مقدموں کے ساتھ ہم نے مناظرے کی ہے کسی ایک مناظر میں مودی زمین نے کیا مطالبہ نہیں کیا تھا آج مطالبہ کیوں کر رہا ہے سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس پہ یہ ثابت نہیں کر سکتا جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے میری جھوٹا رہا ہے تو میرے گھر کھاتا رہا جھٹیاں چمتا رہا جھٹیاں چمتا رہا ہے شرم کر جس گھر کے کھاتے اس کو نما کہانی کرتا ہے شرم نہیں آتی تجھے ہاں بات کر بات تم نہیں تم رکھ لیں تم دل جان چھانا چاہتے ہو یہ کہاں کی شرط ہے بھاڑا دینا ضروری ہے تمہارے اندر یہ قسمت یہ کہاں شرط ہے اور نظریہ کو لکھنے کے لیے کہاں شرط لکھی ہوئی ہے میں نظر یہاں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بس میں پیش کر رہا ہوں میں پیش کر رہا ہوں بات دلائل کی نہیں جب دلال کی بات آئے گی صبح میں آئے گے سب کچھ آئے گا بات جب دلال کی آئے گی صبح آئے گا آپ یہاں لکھیں کہ آپ روح کہاں مانتے ہیں یہاں پہ لکھے آپ روح کہاں مانتے ہیں ایک چیز متعین کیجیے میں نے سوال پہلے کیا آپ روح کو کہاں مانتے ہیں ان لگ میں مانتے ہیں لکھیے خبر میں مانتے ہیں لکھیے لیکن آپ کے اندر ہمت لکھتے جی ہاں لکھ دیا ٹھیک ہے اب منا دے آپ نے بالکل غلط بات آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ کیوں سب لکھ رہے لکھتا میں نہیں لکھا میں کہتا ہوں نہیں لکھتا میں نے اسی لیے اپنی دعوے کے اندر کوئی لکھنا ضروری نہیں ہوتے نام نام کہیں لکھنے ضروری ہوتے لکھواؤ کبھی کرمکر سے وہاں سمجھ ڈالے جیت جاتا ہوں وہاں کہیں نہیں لکھتا لیکن یہاں سمجھتا ہے آپ کا کریں میں کہتا ہوں آپ کا چند مانتے ہیں مانتے ہیں ہو <سؤال> صاف جو ایک جو موجود ایک جو موجود اگلی دستخت کروا کے دینا گل ختم کا سفے کی جو ساڈا نظریہ سے لکھ دیتے ہیں یہ سب کتابوں میں موجود ہے سب کتابوں میں موجود ہے مجید تھوڑے اسی دن سے بات ہو سکے ہو نس دیں دیکھیے جی مولوی صاحب نے حوالے دیے یہ کازی مدر صاحب کی جماعت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ بخاری کوئی قادی مدر صاحب کی جماعت کی کتاب نہیں المحنت قاضی مدر صاحب کی جماعت کی کتاب نہیں تعلیم القرآن قاضی مدر صاحب کی جماعت کی کتاب نہیں یہ تفسیر مدری اور فلاں فلانیہ قاضی مدر صاحب کی ہے آپ خام خدر باتیں کیوں کر رہے ہیں मुकदम कदर मुकदम किया है मैंने क्योंकि हकीा यह रखा है صاحب کی پیدائش سے پہلے بھی یہی عقیدہ تھا تم بخاری سے لکھو میں یہ تک ہمارے کسی حال نے کتاب میں نہیں قرآن میں سبجود ہے سب موجود ہے یہ عقیدے بات کا نظریہ آپ اپنے عقیدے سے کیوں گھبراتے ہیں آپ اپنے عقیدے سے کیوں گھبراتے ہیں آپ اپنے عقیدے سے کیوں گھبراتے ہیں آپ بالکل واضح کریں روپ روح آپ ہاں مانتے ہیں یہاں مانتے ہیں بالکل آپ واضح کریں اور جس تعلق کو آپ مانتے ہیں اس تعلق کی آپ بالکل تمہارا مطلب ہوتا تھا استعمال استعمال نہ ہوتا یا استعمال عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے ایک موجن عقیدہ ہوتا ہے ایک موجن ایک کی دی اپنا عقیدہ مرض لیکن ایسا سے ہی کا تین بڑا ہو رہا ہے دو تلون رہا ہے یہاں ہزار کی تم کا دا کی تیرے نہ دے ری ایک کیوں رہے ہیں چار کی نہیں ہونے ایک ایک کا وہاں دیکھوسے گل ہے جمع مناگرا سا موڑی صاحب کا نہیں ہوتا مناظر پہلے بھی ہوتے رہے کدی انج نہیں ہوں گا منازرے ادا بھی لکھنے کے حوالے ہو راں دے ہوندے نوں جس وقت شروع ہوندا ہے اس وقت جس وقت دوبارہ ایک چیز دسی ہے یہ حوالے سب چیزاں اس تو بعد اننگا تو یہ میں سما سا ایک شرط لا رہن شرط لا کے جانچاں تے انہاں دے کو تیار کرو حوالے لکھنا لکھنا ایسا نہ چلو اچھا ایک سنو جانتا ہے ماں دل بعد دانت کوئی اصل دین سمجھ دا بس رہی کچھ جی شرائط منازی میں پوچھا منازے شرائط گ ہونے میں دھیان کہتا ہوں ہم منازہ کریں گے منازہ میں وہ عقت مقال <سؤال> پائے ہمیں مطالبہ کتاب اللہ